لا الا اللہ اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن ارتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأن موتوا يا أيها الناس ارتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه solle That's right. يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عودة من لساني ينقه قولي سبحانك لا علم لنا من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يغطه قولي أوصيكم ونفسكم تخوى الله والسمع والطاعة ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی یتائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیوا ہے کہ جس نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا بادہ و بے شمار ان گنت درود السلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی آخری جسول، خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ على محمد, آل محمد, آل محمد, وعلى محمد وعلى محترم سامعین ایک مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے عموماً تمام رسولوں سے اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اللہ کے بھیجے عظیم دین دین اسلام سے محبت کرے اور اللہ کو پسند کر لے اللہ سے راضی ہو جائے اپنے نبی سے راضی ہو جائے اور اپنے دین سے راضی ہو جائے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے دین کو پسند کرنا, کر لینا اپنے آپ کو دیندار باقی رکھنا اپنے بچوں کی دین اسلام پر اچھی تربیت کرنا اپنے ماتحت بیوی بھائیوں بہنوں اور جہاں تک کہ اپنے ماں کو دین کے قریب کرنا اور دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں اس وقت اس مادے کی دور, کے دور میں دنیا کی چمک دمک کے دور میں دنیا کی دوڑ میں لوگوں کی مسابقت کے دور میں ہمارے دلوں سے ہمارے بچوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے دین کی محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اچھے خاصے نمازی اور پرہیزگار لوگوں کے گھروں کے اندر دین پسند ماحول نہیں ہے ایک نمازی ایک پرہیزگار ایک متقی باپ اپنے گھر میں ایک اجنبی سا بن کے رہ جاتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے صحیح طریقوں کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے اس دور میں اگر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ دور وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہنا دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا کیسے ہوگا کل جم اس انسان کے مانند ہوگا جو انسان کے اپنے ہاتھ میں انگارا رکھے ہوئے ہو یعنی بڑا مشکل ہوگا دین پر قائم رکھنا رہنا کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگارے رکھ سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے کتنی دیر تک وہ برداشت کرے گا اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین کو برداشت نہیں کر پائیں گے دین کو مضبوطی سے پکڑ نہیں پائیں گے اور دین پر عمل نہیں کر پائیں گے دین کی محبت دھیرے دھیرے دنوں سے نکلتی چلی جائے گی اللہ کی محبت دھیرے دھیرے نکلتی جائے گی چلی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محبت اور دوسروں کی محبت شخصیتوں کی محبت اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے کے مذاہب دوسرے دینوں کی اور دوسرے ادیان اور ان کا کلچر ان کی تہذیب ان کا رکھ رخ رکھاؤ ان کا اخلاق ان کا چلنا پھرنا ان کا پہننا اوڑھنا سب جو ہے دھیرے دھیرے ہمارے دلوں کے اندر بستا چلا جائے گا آج کے دور میں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ایک چھوٹی سی سنت کو اپنے گھر میں اگر آپ رائج کرنا چاہے لاگو کرنا چاہے قائم کرنا چاہیں گے چاہے تو آپ کو جہاد کرنا پڑ گا آپ کو بڑی مشقت اور بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا کوئی شخص سے, نہ بیوی بی, نہ بچے نہ بھائی نہ بہن آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے کوئی شخص تیار ہی نہیں ہوگا لیکن میرے بھائی اور سیزوں دوستوں دین کی محبت اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا اللہ کے رسول کو اپنا نبی تسلیم کر لینا اور ان سے محبت کرنا یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اور بہت عظیم خوبی ہے بہت عظیم صفت ہے ہمارے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے اور اہل ایمان کا یہی شیبا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ بقرہ کے اندر اشاع فرمایا وَمِنَ النَّاس مَن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اپنا معبود بنا لیتے ہیں اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اللہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے اگر کوئی اس مقام پر ہو کہ اللہ کے علاوہ خیر اللہ کے کے دل کے اندر ہو چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ اولیاء اللہ ہو چاہے وہ کیا کہتے ہستیاں ہو چاہے وہ ائمہ ہو اگر کسی کے دل میں اللہ جیسی محبت پیدا ہو گئی تو پھر اس کا ایمان رخصت ہو گیا اللہ لیکن اہل ایمان والذین لدین اشد اللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کے میں نزدیک نہیں ہوتا اپنی عبادتوں کا حقدار وہ اللہ کو سمجھتے ہیں رکو اور سدود کا حقدار اللہ کو سمجھتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا حقدار اللہ کو سمجھتے ہیں ہیں موت و زندگی اور نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کو سمجھتے ہیں تو اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتے ہیں اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوتی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے روح جسم سے پرواز کر دی کر ہو جائے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں آگ میں پھینک چلا دیا جائے لیکن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ کی محبت ہر کس ہر کس نہیں نکلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں صلات من كن فيه وجد به حلاوه الايمان تین خوبیاں تین خصلتیں تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا ایمان کی چاشنی پا جائے گا ایمان کی حلاوت اور شیرینی اس کو مل جائے گی نمبر 1 ان يكون الله ورسوله احب اليه مما کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جتنی مخلوقات ہیں جتنی ہستیاں ہیں جتنے انسان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ ان کے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت محبت کو کو سنت کو اللہ کی رضا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ کی اطاط و فرما برداری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو نا چھوڑا جائے کہ اس کے نزدیک ساری دنیا ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو جس کے اندر یہ خوبی یہ خسلت پیدا ہو جائے اسے ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے ایمان کی محبت مل جاتی ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے اور دوسری چیز کیا ہے ای لا يحبه اللہ اگر کسی سے وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے اس لیے محبت کرے کہ یہ دیندار ہے اس لیے یہ محبت کرے کہ یہ تقوی شعار ہے اس لیے محبت کرے کہ یہ اللہ کا فرماوردار ہے اس لیے محبت کرے کہ یہ سنت کا تابے دار ہے اس لیے محبت کرے کہ یہ دیندار ہے جو شخص سے اپنے بھائی سے محبت اس لیے کرے کہ وہ ہاں اللہ سے محبت کرتا ہے دیندار ہے اللہ کے لیے اس کی محبت ہونی چاہیے اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی آج کی محبت آج کی محبا وفاداریاں آج کے وعدے صرف مطلب ہی ہیں صرف اگر کسی کو کسی سے فائدہ ہے تو اس سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہے اس سے تعلقات ہوتے ہیں اگر کسی سے کچھ فائدہ ہے کچھ سے نفع پہنچنے والا ہے تو اس سے تعلقات رکھتے ہیں اس سے سلام کلام ہوتا ہے اس کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے لیکن وہیں پر ایک دوسرا شخص ہے دیندار ہے تقوا شار ہے اور دیندار و اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس سے محبت نہیں ہی کرتے ہیں اس سے سلام نہیں کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس سے ہمارا نفع وابستہ نہیں ہے اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے مولانا صاحب سے سلام کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا سیٹ صاحب سے سلام کریں گے تو کچھ جو ہے عنایتیں کچھ بخشیں مل جائیں گی کچھ نظرانے مل جائیں گے کچھ سب کا خیرات مل جائے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو بڑی عظیم صفت ہے کہ ہم کسی مومن بندے سے محض اس لیے محبت کریں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اللہ احبر یہ موضوع ایک موضوع ہے اللہ سے اللہ کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن نور کے پہاڑ پر اور ممبروں پر بیٹھائے گا اللہ تبارک تیسری خوبی اور تیسری صفت یہ ہے کہ ان ان دفعہ فرنا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ ایمان چھوڑ کر کے دین چھوڑ کر کے اپنا خوبصورت اور اللہ کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام چھوڑ کر کے وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے وہ اس طرح سے اس نکلنے کو دین سے اس طرح ناپسند کرے جس طرح سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے آج بہت ساری چیزیں بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں آپ پڑھتے ہوں گے خبریں پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے سوشل میڈیا کہ آج فلاں لڑکی نے فلاں غیر مسلم سے شادی کر لیا فلاں لڑکے نے جو ہے فلا ایمان کو ایمان سے وہ پھر گیا یا فلا جگہ کے کچھ لوگ جو ہے ایمان انہوں نے چھوڑ دیا دین چھوڑ دیا اسلام چھوڑ دیا غیر مذہب کو قبول کر لیا کچھ تو سوشل میڈیا پر جو ہے افواہیں ہے اور جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں جب ماں باپ اب دیندار نہیں ہوں گے دین پسند نہیں ہوں گے دین سے لگاؤ نہیں ہوگا نماز کے پابند نہیں ہوں گے عقیدہ نہیں جانیں گے دین اسلام کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے تو اپنے بچوں کی تربیت دینی تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے تو اپنے بچوں کو پروان دین پر نہیں چڑھائیں گے تو ایسے لوگوں کے بچوں کو کیا خبر اور بچیوں کو کیا خبر کہ دین کی کیا کیا عظمت ہے دین کی کیا حقیقت ہے اور دین جیسی عظیم نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو تیسری خوبی ہے کہ اسلام یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا اور پسندیدہ دین اتنا پسند ہو اتنا محبوب ہو کہ چھوڑنا نا پسند ہو ایسے ہی جیسے آگ میں ڈالے جانا یعنی آگ میں آگ میں ڈال دیے جائیں گوارا ہے لیکن دین اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے اسی طرح سے سی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لال اکولہ کہ تم میں سے کوئی شخص ہے. تم میں سے کوئی شخص ہے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ہے. کامل مومن نہیں ہو سکتا اس کا ایمان ناطش رہے گا اس کا ایمان کمزور رہے گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی آل اولاد اس کے والدین اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اس قدر رچ بچ بس جائے کہ دنیا کی کوئی شخصیت آپ کے مقابل آنے کی یا لانے کی کوشش ہم نہ کریں اور کسی کو آپ کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں تابے اور اتات میں کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ سمجھے یہ خوبی جس کے اندر پا جائے پائی جائے وہ گویا کہ پکا مومن ہے کامل ایمان والا ہے میرے بھائی آسیزوں ساتھیوں یہ آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک بڑی عظیم روایت میں آپ کو بتاؤں اور کس طرح سے صرف اور پہلے کے لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے تھے صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ایک سارا اور ایک ہاجرہ سارا کے یہاں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام کے یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سارا کو یہ چیز کھٹکی عورت کی سوکن کی طبیعت ہوتی ہے بہرحال ابراہیم علیہ السلام وسلام ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اپنے وطن اپنے مقام سے دوسری جگہ ہجرت کرنے پر لے جانے پر مجبور ہو گئے اور کہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لے جاؤ ان کو اس جگہ آباد کرو جہاں آج مکد المکرمہ ہے مکہ کی وادی میں لے جا کر کے آباد کرو خانے کعبہ کے قریب اس وقت خانے کعبہ ایک ابھری ہوئی زمین کے مانند میں تھا وہاں کچھ نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا کوئی جاندار نہیں پایا جاتا تھا بے آب و گیا نہ پانی نہ کوئی سبزہ نہ کوئی خاص ایسی جگہ میں حکم ہوا جب ابراہیم علیہ السلاطلام تھوڑا سا پانی تھوڑا سا توشا اور اپنے ننھے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو لے جا کر کے وہاں چھوڑا اور منہ موڑ کر کے واپس آنے لگے تو ان اسماعیل ہاجرہ علیہ السلاط و السلام نے کہا کہ یا ابراہیم کیا ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کر کے تم ہمیں جا رہے ہو تو کہا اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہا ہو تو اس عظیم خاتون نے کہا تھا رضیت تم اللہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں آج ہم میں سے کون ہے آج ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے اپنی دولت چھوڑ دے اللہ کے لیے اپنی بیوی بی کو چھوڑ دے اللہ کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے اللہ کے لیے رشتے ناتے کو چھوڑ دے میرے بھائی اور ساتھیوں اللہ کے لیے ہم ایک شادی کے رشتے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا دیندار نہیں ہے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے لڑکا کمانے والا ہے گورنمنٹ کی سروس ہے اور اچھا خوبصورت ہے داڑھی واڑی نہیں چکنا مکنا ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کی رضا کو اللہ کی رضا کو مقدم نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم نہیں کرتے ہیں دین اسلام کی پسند کو مقدم نہیں کرتے ہیں بلکہ رضی تو مال کہتے ہیں میں مال سے راضی ہو گیا رضی تو بلّہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کا چاہیں سر بڑی عظیم چیز ہے جو شخص اللہ سے راضی ہو جائے محمد البسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے اپنے دین سے راضی ہو جائے شاید بن نبی مقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کی اذ کے بعد اشحد واللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مؤزن کے ازام کے بعد کہا رضی تو بل ربا اشد اللہ شریف اللہ اشد اللہ محمد رسول پھر کہا رضی تو بلّہ ربا میں اپنے رب سے یا اللہ سے راضی ہو گیا اس کو رب مان کر کے وبل اسلام دینا اور اسلام سے راضی ہو گیا اسلام کو دین مان کر کے اسلام کو پسند کر لیا میں نے اور وبل وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی نبیہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا آپ کو نبی اور رسول مان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا سے اور اس اقرار سے اللہ تعالی اس کے پچھلے کو معاف فرما دے گا اللہ کسی طرح کا کوئی خیال آئے دل کے اندر اللہ کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے اپنے دین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فوراً اقرار کیجئے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد رب نبی و رسولہ میرے بھائیوں ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں سن نبی دعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبل اسلام دینا وبل الله صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و جبر لہن جس نے یہ کلمات ما کہ جس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا کہا جس نے دل سے یہ کہا وہ جنت جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی میرے بھائی جنت کس کو نہیں چاہیے جنت سب کو چاہیے جنت کی تونہ ہر شخص سے ہے ہر شخص کو ہے ہر مومن مرد اور عورت کو ہے ہر نوجوان مرد لڑکے اور لڑکی کو ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین پسند بنیں اللہ کو پسند کرنے والے بنیں اللہ سے راضی ہونے والے بنیں اپنے نبی کو اپنا رسول مان کر کے راضی ہونے والے بنے اپنے دین کو اپنے اوپر نافذ کرے دیندار بنے تکوا شیار بنے اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں دین سکھائیں اور دین پر ان کو پروان چڑھائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا وعدہ سچا ہو کر کے رہے گا اللہ اپنے جنت سے محروم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارہ ہم سب کو ہم تمام مسلمانوں کو ہم تمام سننے والے مردوں اور خواتین کو دین پسند بنا دے دین بنا دے دین کو اپنے لاگ اپنے ہمیں جب تک بات ہی رکھ اسلام اور ایمان پر بات رکھ اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام اور ایمان پر ہو امین رب